اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي هدی محمد صلی اللہ عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار ہر طرح کی حمد و سناء اللہ تبارک و تعالی کیلئے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اقدس پہ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے میں ایک کتاب کے اوپر درس دے رہا ہوں اور اس کتاب کا نام ہے جی القوائد الاربع کتاب کا نام کیا میرے بھائیو؟ کتاب کا نام کیا ہے القواعد الاربع اس کتاب کا موضوع کیا ہے اس کتاب میں کس مسئلے پہ گفتگو کی گئی ہے توحید و شرک پہ توحید و شرک پہ گفتگو کی گئی ہے مختصر سی کتاب ہے اور اس کے پانچ چھ سفے ہیں عربی میں بہت لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے لیکن جو آدمی اس کتاب کو سمجھ لے گا اس کتاب کو اچھی طرح جان لے گا وہ بہت سے مقامات پہ شرک سے بچ جائے گا اس کتاب کے مقدمے میں کتاب کے مؤلف نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ایک کس کام کے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے وہ کیا وما خلط الجنا و انسیابدون کہ میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر یہ بات غلط ہے قرآن پاک کا سورہ داریات اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے دوسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے نبی بھیجے تو وہ بھی توحید کے لیے اور اس لیے کہ لوگوں کو پیغام دیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں کسی اور کی عبادت نہ کریں کرے تیسرے نمبر پہ کتاب کے مقدمے میں مولف نے یہ بتایا کہ کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے توحید نہ ہو اور انہوں نے مثال دی انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی جیسے نماز جتنی بار بھی آپ پڑھ لیں جتنی بھی توجہ سے پڑھ لیں جتنے بھی خوشو و خدو سے پڑھ لیں اگر وضو کے بغیر تہارت کے بغیر پڑھتے ہیں تو وہ نماز نماز نہیں ہے انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ اگر کسی عبادت میں شرک شامل ہو جائے تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں رہتی بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے وضو کیا ہوا ہو اور ہوا نکل جائے تو وضو برقرار نہیں رہتا بلکہ شرک سے تمام پہلی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں تو کتاب کے مولف نے کہا جب شرق اتنا خطرناک ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جاننا چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے چند ایک باتیں بتائیں اور انہوں نے انہیں قاعدوں کا نام دیا ہے اصولوں کا نام دیا ہے ضابطوں کا نام دیا ہے انہوں نے بتایا کہ جو لوگ نبی علی اسلام کے زمانے کے لوگ تھے وہ جب شرک کرتے تھے اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتے تھے تو جب ان سے بات کی جاتی تو وہ کہتے تھے ہم ان کو اصل نہیں مانتے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ خالق مالک رازق کون ہے اللہ ہے انہیں سجدہ کیوں کرتے ہو ان کے نام پہ بکرا کیوں ذبا کرتے ہو وہ کہتے تھے کہ ان کو رادی کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائے سفارش کے چکر میں وہ شرک میں واقع ہو گئے سفارش کے چکر میں کس چیز میں واقع ہو گئے شرک میں واقع ہو گئے سفارشی کو آپ نے جب سجدہ کرنا شروع کر دیا سفارشی کے نام پہ آپ نے بکرے ذبح کرنے شروع کر دیے سفارسی کے نام پہ آپ نے منتیں ماننی شروع کر دیں سفارسی کو مشکل اوقات میں ریبانہ طور پہ آپ نے پکارنا شروع کر دیا تو پھر یہ تو وہ کام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص سے انہیں تو عبادت کہا جاتا ہے آپ نے سفارسی کو معبود بنا لیا اور جب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے تو اللہ کا شریک بن گیا اور میرے بھائیو آج ہم تیسرا قاعدہ جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں مجھے امید ہے کہ ان قائدوں کو ان ضابطوں کو آپ یاد رکھیں گے جب یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ شرک سے بچ سکیں گے دیکھیں نا جو ابھی قاعدہ میں نے ذکر کیا ہے اب آپ پاکستان چلے جائیں انڈیا چلے جائیں وہ لوگ جو مزاروں پہ آتے ہیں درباروں پہ آ کے بکرے زیبہ کرتے ہیں چادریں چلاتے ہیں وہاں پہ آ کے بزرگ کو فوج شدہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ سے بیٹا لے کر دو جب آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کو یہی کہے گا وہ کہے گا بھائی یہ اصل نہیں ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ بیٹا اللہ ہی دیتا ہے پھر یہاں کیا کر رہے ہو جی اللہ سے ہاں لے کر دیتی ہیں تو میرے بھائیو تب آپ نے انہیں بتانا ہے کہ مکہ والے بھی یہی کرتے تھے جن سے نبی علیہ سلاد اسلام نے جہاد کیا جنہیں آپ نے کافر کرا دیا وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے ان کا کیا قصور تھا وہ کافر تو مسلمان کیوں تو آئیے میرے بھائیو ابھی تیسرا قیدا وہ بھی توجہ سے اور دھیان سے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پیغام آگے پھیلانا ہے اپنے پاس نہیں رکھنا تیسرا اصول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اناس متفرقین منهم من الشمس والقمر منہ من یعبد الملائکہ امن ہوں میاں ابد المبیا اب سالحین امن ہوں می اب جب ہم وہ ایتے پڑھتے ہیں میرے بھائیو جن ایتوں میں شرک کی مذمت آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں لو جی تم بتوں والی ایتے ہمارے پیروں کے اوپر بزرگوں کے اوپر چشمہ کر دیتے ہو یہ جواب ملتا کہ نہیں ملتا میرے بھائیو کہتے ہیں کہ تم جو ایتے پڑھ رہے ہو یہ بتوں والی ہیں یہ تو اہل مکہ کے بارے میں ہے وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے کافر مشرک تھے ہم بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے ہم تو نبیوں کو پکارتے ہیں علی مسلاط اسلام اور کو پکارتے ہیں شیخ عبد جلانی کو پکارتے ہیں جناب علی کو پکارتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علی السلاط و اسلام کو پکارتے ہیں کہاں یہ عظیم بزرگ اور کہاں وہ بت تم نے کہاں کی بات کہاں ملا دی ایسے ہی کہتے ہیں نا میرے بھائی تو اس لیے وہ کہتے ہیں امام صاحب کہ میری بات دھیان سے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ تو سلام نہیں جن لوگوں کے خلاف فتح حاصل کی جن پہ آپ نے غلبہ پایا جن کے خلاف آپ نے لڑائیاں لڑی جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے جن کی عبادت کرتے تھے وہ صرف بت نہیں تھے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ صرف بت نہیں تھے وہ کیا, کیا تھے کہتے ہیں مینشم سمر ان میں سے کئی لوگ وہ تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے کس کی عبادت کرتے تھے سورج اور چاند کی سورج اور چاند کے نام پہ دیویاں بنا لی جاتی بت گال لیے جاتے یہ سورج کے نام کا بت ہے یہ چاند کے نام کا بت ہے جی پتھر کو تو بکار نہیں پتھر نہیں ہے اس کے پیچھے سورج ہے یہ پتھر نہیں اس کے پیچھے چاند ہے اور ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے کن کی عبادت کرتے تھے میرے بھائی فرشتے اچھے لوگ ہیں کہ برے لوگ ہیں فرشتے اچھی مخلوق ہیں بہت پیاری مخلوق ہیں ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو میرے بھائی اگر آپ پیروں کی پوجا کرتے ہیں ان کی قبروں پہ آکے کے انہیں پکارتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں ان کے نام پہ بکرے ذیبہ کرتے ہیں اس لیے کہ جی یہ اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے تو فرشتے تو ان سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اہل مکہ میں سے کئی لوگ سور چاند کی پرستش کرتے تھے انہیں ان کی عبادت کرتے تھے اور کئی لوگ کن کی میرے بھائیو آپ میرے ساتھ ہیں مجھے لگتا ہے کچھ چھتری وغیرہ شاید دیکھ رہے ہیں کن کی عبادت کرتے تھے فرسطوں کی اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو امبیائے کلام علیہ مسلاط والسلام اور صالحین کی عبادت کرتے تھے عیسا علیہ اللہۃ اسلام کی عبادت کرتے تھے ازیر علیہ اسلام کی عبادت کرتے تھے صالحین نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے کیا ابراہیم علیہ اسلام اور موسا ابراہیم علیہ اسلام اور اسماعیل علیہ اسلام کے نام پہ انہوں نے پتھر گاڑ کے کعبہ کے اندر نہیں رکھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے اندر انہوں نے مورتیاں رکھی ہوئی تھیں جناب ابراہیم علیہ اسلام کے نام کی جناب اسماعیل علیہ اسلام کے نام کی ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ تھے میاں ابد الحجار جو درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے کی میرے بھائیوں تو اس کا مطلب یہ معبود کئی طرح کے تھے تو اب آپ نے جب ان لوگوں کے خلاف کام کیا انہیں توحید کی دعوت دی انہیں شرک سے روکا کیا آپ نے کہا کہ بھائی ہماری دعوت و تبلیغ ان کے خلاف ہے جو پتھروں کی درختوں کی عبادت کرتے ہیں جو نبیوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے خلاف نہیں ہے کیونکہ نبی تو بڑے عظیم لوگ ہیں نبی عظیم ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن نبی معبود نہیں ہے جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے گی چاہے کوئی فرشتہ ہو چاہے کوئی جن ہو چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو وہ سارا غلط ہوگا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھرانا جائز نہیں ہے اب ہو سکتا ہے عام میں سے کوئی بھائی کہے بھئی آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ عبادت کرتے تھے سورج کی چاند کی پرستوں کی نبیوں کی سالین کی درختوں کی پتھروں کی دلیل کیا ہے اس بات کی دلیل کیا ہے کوئی کرائن لائے کو شواہد لائیں جن سے پتا چلے کہ آپ کی بات درست ہے تو کتاب کے مولف کہتے ہیں جی ہاں دلائل ہم دیں گے پرانے پاک سے دیں گے کہاں سے دیں گے قرآن پاک سے دیں گے اس کتاب سے جو آپ کے گھر میں موجود ہے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ تم اپنے بڑوں کی باتیں کرتے ہو نہیں وہ کتاب جو آپ کے گھر میں موجود ہے اللہ کا کلام جو شک و شبہ سے بالاتر ہے تو کہتے ہیں کہ وکات الحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یوفر رقب نبی علیہ السلاط اسلام نے ان تمام مشرکوں کے خلاف جہاد کیا لڑائیاں لڑیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا اور دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وقات الوہ اللہ تکون فتنا یہ دلیل یہ ایت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے فرق نہیں کیا کہ یہ اچھا مشرک ہے یہ برا مشرک ہے یہ نمبر ون مشرک ہے یہ نمبر ٹو مشرک ہے سب مشرکوں کے خلاف آپ نے کام کیا دلیل کیا ہے کہ اللہ نے آپ سے کہا تھا وقات آپ ان سے لڑیں ان کے خلاف جہاد کریں حتا لات کو فتنا حتا کہ شرک باقی نہ رہے حتا کہ کوئی بھی شرک باقی فتنہ کوئی بھی شرک باقی نہ رہے وہ یقلا دین اکلّہ اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے تو میرے بھائیو دین اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے لڑائی کا حکم دیتا ہے لیکن اس کے اصول ہیں ضابطے ہیں یہ نہیں کہ جو بھی اٹھے جہاد جی شروع کر دے پہلی بات یہ ہے کہ جہاد کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کوئی گلی محلے کی لڑائی نہیں ہے کافروں کے خلاف آپ میدان میں آئے ہیں تو پہلے آپ اپنی حکومت سے بات کریں اپنے حکمران کو رادی کریں آپ کے حکمران آپ کے ساتھ ہونے چاہیے ان کی قیادت میں جہاد کریں ان کی زیر نگرانی جہاد کریں جو ان کی نگرانی کے بغیر جہاد ہوگا اس کا پھل نہیں مل سکے گا اس کے سمرات حاصل نہیں ہو سکیں گے ضائع ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ اسلام نے جو لڑنے کا حکم دیا ہے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کافر نظر آئے آپ اسے مارنا شروع کر دیں نہیں نہیں, نہیں, نہیں. ان کافروں کے خلاف اسلامی حکومت نے جہاد کا فیصلہ کرنا ہے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنی جو کافر رکاوٹ نہ بنے ہم نے ان کے اوپر تلوار نہیں چلانی ان کافروں سے لڑنا ہے اسلامی حکومت کی قیادت میں جو کافر اس آدمی کو تنگ کریں جو مسلمان ہو جائے جو مسلمان ہو جائے اسے زمائش میں مبتلا کر دیں اسے تکلیفیں دیں اسے تنگ کریں اسے کافر بنانے کی کوشش کریں اسلام کو پھیلنے میں رکاوٹ بنے اس کے بعد میرے بھائی وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ لوگ سورج کی اور چاند کی عبادت کرتے تھے کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ لوگوں سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو میری عبادت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے اور یہ بات مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ اسلاط و اسلام کی قوم سورج اور چاند کی عبادت کرتی تھی اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ حامیم سیدہ میں وَمِن اللیل اللہ کی کئی نشانیاں ہیں جن سے پتا چلتا ہے اللہ کے وجود کا اللہ کی کئی نشانیاں ہیں جن سے پتا چلتا اللہ کی قدرت کا ان میں سے چند نشانیاں سن لے اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک رات ہے رات اللہ کی کیا ہے نشانی ہے کیا کوئی حکومت رات واقع کر سکتی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے ایسا کر سکتی کوئی حکومت پورے شہر میں اندھیرا چھا جائے پورے ملک میں اندھیرا چھا جائے نہیں یہ اللہ کی نشانی ہے روزانہ رات آتی ہے واپس چلی جاتی ہے ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے کتنی صدیوں سے نظام چل رہا ہے امن آیات نہار یہ دن بھی اللہ کی نشانی ہے اور آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں دن اور رات کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا وَالشَّمْسُ شمس اور یہ سورج چاند بھی اللہ کی نشانیاں ہیں بڑے بڑے سیارے پوری دنیا کو روشنی مل رہی ہے پوری دنیا کو سورج کے ذریعے روشنی مل رہی ہے چاند کے ذریعے پوری دنیا کو رات میں روشنی مل رہی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں لا تشدد کمر لوگ سورج سے متثر ہو جاتے ہیں اسے سیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بہت بڑی مخلوق ہے لوگ چاند کی چاندنی سے متثر ہو جاتے ہیں اور اسے سیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ نے کہا نہ سورج کو سیدا کرو نہ چاند کو سیدا کرو سیدا اس اللہ کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے تم سورج چاند سے متأثر ہو گئے ہو یہ سوچو وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا جس نے سور چاند کو پیدا کیا ہے نبی علی اللہت اسلام کی شان سے متأثر ہو کر آپ کے مقام سے متأثر ہو کر آپ کو سجدہ کرتے ہو آپ کو پکارتے ہو یہ سوچو کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا جس اللہ نے اتنا عظیم انسان پیدا کیا ہے عیسائیوں تم عیسا علیہ سلات اسلام کی شان سے متأثر ہو کر کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے بہت بڑی بات ہے اس سے متصر ہو کر کہتے ہو اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ میں سے ایک ہیں ان کی عبادت کرتے ہو ان کو سیدا کرتے ہو ان کو شفا دینے والا سمتے ہو یہ سوچو کہ جس اللہ نے عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا تو سیدہ عیسا علیہ اسلام کو نہ کرو سعیدہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کرو سیدہ سورج کو نہ کرو سیدہ چاند کو نہ کرو اس اللہ کو کرو جو ان سب کا خالق ہے اس کے بعد کتاب کے مولف نے یہ بھی کہا تھا کہ ان میں سے کئی لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے کن کی عبادت کرتے تھے دلیل کیا ہے کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یو مح شرو ہم سم عقور ملائی کا احاانہ تعالیٰ روزے قیامت سب کو جمع کرے گا ساری دنیا کو جمع کرے گا اور پھر اللہ تعالی فرشتوں سے کہے گا فرشتوں یہ بتاؤ کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے تمہیں سجدے کرتے تھے تمہیں رکوع کرتے تھے مشکل اوقات میں تمہیں پکارتے تھے تو فرشتے کہیں گے سبھانک یا اللہ تو پاک اس بات سے کہ تیرا کوئی شریک ہو تیرا کوئی شریک نہیں تیری کوئی بھی شراکت نہیں کر سکتا تیرا کوئی بھی ہم پلہ نہیں تیرا کوئی بھی ہمسر نہیں ہر عبادت صرف تیرے لیے ہے انت ولینا من دونہم یا اللہ ہمارا دوستوں ہے یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے وہ لوگ جو دنیا میں فرشتوں کی عبادت کرتے رہے اللہ فرشتوں سے کہے گا کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو فرشتے ان سے لا تعلق ہو جائیں گے لوگ بڑے بڑے پیروں کو سیدے کرتے ہیں ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں ان کا عرس مناتے ہیں بکرے ذبا کرتے ہیں کہ یہ روزے قیامت ہمیں بچا لیں گے اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کے سامنے ان کو جن کی عبادت کی جاتی تھی حاضر کر کے کہے گا بتاؤ کیا تم نے انہیں عبادت کا حکم دیا تھا جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کہیں گے نہیں نہیں یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان سے بڑی ذمہ ہیں تو میرے بھائیو کیا فائدہ ہوا ان قبروں پہ بکرے چڑھانے کا چادریں چڑھانے کا ان قبروں کی خاطر دیگیں تقسیم کرنے کا ان کو نظرانے پیش کرنے کا ان کے نام پہ منتیں ماننے کا کیا فائدہ ہوا وہ تو لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کہا ہے آگے بھی ایٹے آئیں گی لیکن فی الحال تذکرہ ہو رہا ہے فرشتوں کا فرشتے کہیں گے یا اللہ بلکان جنا یا, یا اللہ نہیں, نہیں نہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ تو جنوں کی کرتے تھے یقین کی عبادت کرتے تھے جنو کی شتانوں کی عبادت کرتے تھے اکثر منون ان میں سے اکثر جو ہے وہ جنوں کے معبود ہونے پہ ایمان لائے ہوئے تھے تو میرے بھائیوں دیکھیے فرشتوں کی بھی عبادت ہوتی رہی جنوں کی بھی عبادت ہوتی رہی سورج کی بھی عبادت ہوتی رہی چاند کی بھی عبادت ہوتی رہی آئیے آگے, آگے آتے ہیں کہ کیا وہ لوگ نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے یہ سوال ہے کیا نیک لوگوں کی بھی عبادت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ میڈا کے آخر میں عید کال اللہ عی سب نمرم لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالی روزے قیامت عیسا علیہ السلام سے کہیں گے عیسیٰ مریم کے بیٹے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے یہ کہنے والا کون ہے اللہ یہ کہنے والا اللہ ہے تو اللہ تعالی کہ مریم کے بیٹے عیسا کل تخونی من امی علادون کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں ماں کے نام کیا ہے مریم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا ہماری عبادت کرنا من مندون اللہ, اللہ کے علاوہ اس ایسے یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسا علیہ السلام من دون اللہ ہے کیا ہے میرے بھائیوں توجہ سے سونے کا ٹائم نہیں آجی صاحب مندون اللہ. اللہ تعالی نے یہاں پہ عیسا علیہ السلام کو کیا کہا ہے بولیے ذرا مندون کیا کہا ہے مندون جناب مریم کو کیا کہا ہے من مندون آج ہم جب مشرکوں کو قبر کے پجاریوں کو قبر کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں تم بتوں والی ایتے ہمارے اوپر پڑھتے ہو بت تو مندون اللہ ہے یہ نبی جو ہے یہ من دون اللہ نہیں ہے یہ اللہ کا حصہ ہے یہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے یہ اللہ میں سے ہیں تو اللہ تعالی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ روزے قیامت اللہ تعالی عیسا علی السلام اسلام کی عبادت کرنے والوں کے سامنے عیسا علیہ اسلام سے سوال کریں گے مقصد جناب عیسی علیہ اسلام کی بیشتی کرنا نہیں ہے مقصد ان کی توہین کرنا نہیں ہے مقصد نہیں ہے مقصد ان کی بیشتی کرنا ہے جو ان کی عبادت کرتے رہے کہ جسے تم نے معبود بنا رکھا تھا جس کی مورتیاں تم نے چرچوں میں لگا رکھی تھیں جن کے نام کی شلیف بنا کر تم عبادت کرتے رہے وہ تو آج تم سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کہیں گے کہ اے عیسیٰ برگم کے بیٹے انت پلتل اناس کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتحدی کہ مجھے بنا لو وہ اور میری ماں کو بنا لو ہینی دو معبود من مندون اللہ اللہ کے علاوہ قال عیسیٰ علیہ اسلام کہیں گے سبحانک سبھانک یا اللہ تو شرک سے پاک ہے اللہ تو شرک سے مجھے یہی افسوس ہوتا ہے کہ آج سب سے زیادہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنے والے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ شرک سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے دیکھیے علیہ اسلام بھی کہہ رہے سبحان اللہ سبحان تو پاک ہے لیکن وہ کہتے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تو پاک ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیرے مقابلے کا کوئی نہیں تیرے علاوہ جس کی کوئی, کوئی عبادت کی جائے ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو اسرائیل اسلام کہیں گے سبحان کا یا تو پاک ہے ما یقون لی میرے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا انکول ہمارے سلیب حق کہ میں لوگوں سے وہ مطالبہ کروں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا میں لوگوں سے کہوں کہ مجھے پکارے مجھ سے دعا کریں مجھ سے بیٹا مانگے مجھے سجدہ کریں مجھے رکوع کریں میرے سامنے جھکیں یا مجھے اس بات کو آ کے نہیں پہنچتا میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں ان کن تو فقد علمتا یا فقط اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے تجھے معلوم ہوتی یا کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں ہے اگر میں نے کبھی ایسا مطالبہ کیا ہوتا تو یا تیرے علم میں ہوتا معافی نفسی والا عالم معافی نفسی کا یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے ان کا انت اللہ الغیوب یا اللہ غیب کا غیب جاننے والا صرف تو ہے غیب جاننے والا صرف ہے ماں کل تو ماں امر تنی یا اللہ میں نے صرف ان سے وہ بات کہی تھی جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا کیا او عبد کی اللہ کی عبادت کرو ربی جو میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے وہ کل تو شہید اما دم یا اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے فلم فی تنی مجھے اٹھا لیا یا جب تُو نے مجھے فوت کر لیا کن تا علیہم پھر یا تو نگران تھا تجھے پتا کہ وہ کیا کرتے رہے وہ انتہا کل شہید تو سب کچھ جاننے والا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد وہ کیا کرتے رہے عیسائیت اسلام کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اگر عیسائی عبادت کریں گے فی الحال علیہ اسلام کیا ہیں فوت ہو چکے ہیں کہ زندہ ہیں زندہ ہیں لیکن اوپر اٹھائے جا چکے ہیں تو جب فوت ہو جائیں گے تب بھی اور اب بھی اگر کوئی ان کی عبادت کرتا ہے تو ایشا علیہ اسلام کہہ رہے ہیں یا اللہ جب ت نے مجھے اٹھا لیا مجھے کیا پتا کیا ہوتا رہا ہے تجھے پتا یا اللہ اور میں نے وہی پیغام دیا تھا جس کا تو نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ او بد اللہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے یا اللہ یہ تجھے چھوڑ کے میری عبادت کرتے رہے مجھے پکارتے رہے مجھے سجدے کرتے رہے مجھے رکوع کرتے رہے مجھے شفا دینے والا سمتے رہے تو یا اللہ اس کا علم مجھے نہیں ہے تجھے ہے تو میرے بھائیوں علیہ اسلام کی عبادت ہوتی رہی کہ نہیں ہوتی رہی تو عیشار اسلام معبود ہیں کہ نہیں محبود ہیں لیکن محبود برحق نہیں ہے محبود اسے کہتے ہیں میرے بھائیو جس کی عبادت کی جائے تو علیہ اس اسلام کی عبادت نہیں ہو رہی ہو رہی محبود ہیں لیکن ان کی عبادت غلط طور پہ ہو رہی ہے وہ مابود ہونے کے حقدار نہیں ہے حقدار کون ہے ایک اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو ورنہ لوگ عبادت کر رہے ہیں گائے کی لوگ گائے عبادت کر رہے ہیں بندروں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں مورتیوں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں درختوں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں انسانوں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں جنوں کی لیکن یہ سارے معبود تو ہیں معبود برحق نہیں ہیں معبود برحق کون ہے اللہ. ایک اللہ تو عیسیٰ علیہ اسلام کو لوگوں نے معبود بنایا عیسائیوں نے معبود بنایا ان کی عبادت کرتے رہے انہیں گے طور پہ پکارتے رہے جس کو گیبانہ طور پہ پکارا جائے وہ معبود ہوا کرتا ہے تو میرے عیسا علیہ اسلام کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ جناب مریم کو بھی پکارتے رہے جناب مریم نبی ہے یا غیر نبی غیر نبی ہے تو یہ کون ہیں؟ بزرگ ہے کیا ہے کیا بزرگ ہیں تو اس سے پتا چلا کہ وہ لوگ نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے عیسا علیہ اسلام کی وہ نیک لوگوں کی بھی عبادت کرتے تھے جناب جناب مریم کی تو ان تمام لوگوں کی عبادت ہوتی تھی اور وہ بھی شرک ہے درختوں کی عبادت کرنا بھی شرک پتھروں کی عبادت کرنا بھی شرک سورج کی عبادت کرنا بھی شرک چاند کی عبادت کرنا بھی شرک اشار اسلام کی عادت کرنا بھی شرک اور جناب مریم کی عبادت کرنا بھی شرک میرے بھائیو یہ جو تیسرا اصول ہے اس کے بارے میں ایتے ابھی اور بھی ہیں لیکن فی الحال میں آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں اور اب آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے